سوال ہے کہ ویب سائٹ کے لیے ہوسٹنگ سیلنگ کا بزنس کیا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوسٹنگ پہ ایک ایسی ویب بنائیں جس سے غیر شرعی کام کیا جائے ویب سائٹ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے ایک اسپیس خریدا جاتا ہے خریدا جاتا ہے بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ یا تو وہ اس کو سروس چارجز میں لے لیجئے کہ سالانہ مثال کے طور پر سو ڈالر سوا سو ڈالر اس کے سالانہ پے کرنے ہوتے ہیں ایک اسپیس مل جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے اپنی ویب سائٹ بنا کے لانچ کرنی ہوتی ہے یعنی چڑھا دینی ہوتی ویب سائٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے نا جیسے www.jamia.co ہم نے بنائی ہے تو ہم نے بھی ویب سائٹ کا اسپیس لیا اس کے اوپر ویب سائٹ لانچ کر دی ہے انڈر کنسٹرکشن پیج ابھی موجود ہے تو اب ویب سائٹ ہوسٹنگ جو بیچ رہا ہے یا جو سروس دے رہا ہے اب وہ اس تشویش میں ہے کہ میں آیا آگے بیچ رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی غیر شرعی مواد ڈال دیں کہ جو اخلاقی طور پر شرعی طور پر بری چیزیں ہوں اور اس سے دین کو مذہب کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تو اس اعتبار سے اس کو سوچتے ہوئے اب بندہ یہ سوچے کہ اب میں ویب سائٹ ویب ہاسٹنگ کی سیلنگ کا بزنس کروں یا نہ کروں تو دیکھیں یہ ویب ہاسٹنگ کا مطلقن تو ناجائز نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز جائز کام کیا جاتا ہے تو اس کو اس بزنس کو کرنا ناجائز نہیں ہے اب ایک کاروبار کوئی شخص کر رہا ہے اور اپنی ویب سائٹ بنا دا اور وہ آپ سے ویب سائٹ خرید رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے نہ آپ کا بیچنا نہ اس کا خریدنا اب ایک شخص کا بارے میں آپ کو کنفرم پتہ ہے مثال کے طور پر خوارج ہیں وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ویب سائٹ دینا جائز نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویب سائٹ لانچ کرے گا اور اس میں کوئی گندی سائٹ رکھ دے گا پونڈ سائٹ رکھے گا یا اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا بزنس کرے گا آپ کو پتہ ہے بزنس کرنے والے بھی آن لائن کا کام کرنے والے بعض لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ دے گا اگر آپ کو پتہ ہے یہ غیر شرعی کام کرے گا اس صورت میں تو آپ اس کو ویب سائٹ نہ بیچیں اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آ, یہ کسی اپنے کاروبار کے لیے لے رہا ہے کسی اپنے ذاتی کام کے لیے لے رہا ہے سنی مدرسہ ہے سنی ادارہ ہے تو اس کو آپ بالکل ویب سائٹ دیں ٹھیک ہے نا چھڑیاں پیٹنے والوں کو نہ دیں اور ربیع الور شریف میں بھی اپنے آپ کو پیٹنے والوں کو نہ دیں ٹھیک ہے نا ایک محرم میں پیٹتے ہیں اور ربیع الور شریف میں پیٹتے ہیں دو ماتم کرنے والے آپ کو ملیں گے ایک کو روافظ کہتے ہیں اور ایک کو خوارج کہتے ہیں